ومسلمات اما بعد مسلم السلام علیکم و رحمت اللہ جس مسئلے کی تحقیق پیش کرنے کے لیے بندہ حاضر خدمت ہے اس کا ہنوان ہے امام اعظم کا تکفیر یزید سے سپوت کی کہانی ہمارے اس آجم میں خصوصا ہندوستان میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنو یزید کو کافر قرار دینے سے سکوت فرماتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خود کہتا نہیں اگر کوئی کہے تو اس کو روکتا نہیں یہ بات بہت مشہور ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات جو مشہور ہے کس حد تک صحیح ہے. صحیح ہے یا غلط ہے کیا واقعہ امام اعظم الحلی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت فرمایا ہے خاموشی اختیار کی ہے کی ہے تو کون سی کتاب میں ہے تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے یہ دعوا بندہ ناچیر کے مطالعہ کے مطابق اور گہرے مطالعہ کے مطابق سب سے پہلے اگر کسی سے واقع ہوا ہے تو وہ ہمارے اعلی حضرت بریلوی رحمان اللہ ہے ان سے پہلے امام اعظم کی طرف یہ توقف اور سکوت کسی نے منسوخ نہیں کیا کسی کے پاس اس کی ہوا نہیں ملتی جو میں نے تاخیر کیا بلکہ اس کے خلاف کچھ ملتا ہے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت بربی الرحمہ اللہ نے کہاں یہ بات ذکر کی ہے فتاور ادبیہ رضا فاؤنڈیشن والوں کا چودھری جل صفا نمبر پانچ یہ لفظ ہے اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لانو تکفیر سے احتیاط فن سکوت فرمایا کہ اس کے فسق کو فجور متواتر ہیں کفر متواتر نہیں اور بحال احتمار نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر یہ کلام شریف ہے آپ کا جس میں انہوں نے امام اعظم کا یہ مذہب بتایا کہ یزید پر لانت کرنے اور اس کو کافر قرار دینے سے امام صاحب سکوت فرما اور یہ بھی بات ساتھ فرما دی کہ فص کو فجور یزید کا متواتر ہے کفر متبادر نہیں اس وجہ سے امام صاحب نے سکوتوں یہ اعلی حضرت کا دعوی ہے اب دیکھتے ہیں یہ دعوی کہاں تک صحیح ہے سابقین پلاما حنفی ہوں شافائی ہوں مالکی ہوں ہمبلی ہوں کسی کے پاس امام اعظم کے حوالے سے یہ بات نہیں ملتی پہلے میں کہتا تھا کہ امام صاحب کی تو کتابوں میں عقائد کی ہوں فکر کی ہوں فقہ کی ظواہر الروایت ہوں فکر کی نوادر الروایت روایت یزید کا نام تک ہی ذکر نہیں لیکن آج ایک نئی اطلاع ہوئی کتاب ہے الآار سید امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی اعلیٰ دلائل فقہ حنفی میں یہ پہلی کتاب ہے. امام ابو یوسف کی کتاب الاثار مختلف کتب خانوں نے شے کیے میرے ہاتھ میں دار القتب پشاور کی وہ ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو انسی اور روایت نمبر تین سو انسی اور سند یہ صحیح ہے اناب کے نزدیک یا حسن تو ضرور ہے امام اب یوسف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن ابی عن ابی ہند ان ابھی حنیفت ان ابھی ہند انزی دبن معاویت او خلیف تن گئی رب ہوں کاتابہ عن الخوف فكتب إليه فيها بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی یہ روایت جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک امام اعظم ابو حنی رضی اللہ عنہ ابو ہند سے سلاط خوف نماز خوف کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے مثلا جنگ کے حالات ہیں خوف کی نماز ہے؟ کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے امام اعظم اپنے اس فقی طریقے پر دلیل لا رہے ہیں پہلے حضرت ابراہیم نخعی کا قول ذکر فرمایا پھر حضرت ابن سیدنا ابن عباس رضی اللہ ہو عنہ کا قول اس کی تائید میں ذکر فرمائے کہ یزید بن معاویہ یا اس کے علاوہ کسی اور خلیفہ نے یہ لفظ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ دیدی اللہ ہوتا عنہ کے پاس اگر یزید کا ذکر ملتا ہے تو بس یہ الفاظ ان کے علاوہ امام صاحب کے پاس یہ ریت کا ذکر نہیں ہے اب وہ کن الفاظ کے ساتھ ذکر ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ امام اعظم ابو عنیفر رضی اللہ تعالیٰ ابو ہند سے روایت کر رہے ہیں ابو ہند فرماتے ہیں کہ یہ بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ اس نے مدینہ شریف والوں کے پاس خط لکھا یس عن عنسل خوف ان اہل مدینہ سے نماز خوف کے متعلق سوال کیا کہ کیا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا فکو تھے ولے یزید ہو یا کوئی دوسرا خلیفہ اس کی طرف خط میں واپس اہل مدینہ نے جواب لکھا بے قول ابن عباس اللہ حضرت ابن عباس کا جو قول تھا ان اہل مدینہ کے پاس نماز خوف کے طریقہ میں وہ لکھ کر اہل مدینہ نے یزید کو بھیجا کہ یہ طریقہ ہے یہ ہے امام اعظم کے پاس بس اب اس میں جو کچھ ہے وہ جو تکفیر کی کہانی اور سکوت وغیرہ اس کے تو سراسر خلاف ہے پہلے نمبر پر دیکھیں امام صاحب وہ روایت کر فرما رہے ہیں جس میں یہ آ رہا ہے کہ یزید بن معاویہ یا کوئی دوسرا خلیفہ اس کا مطلب ہے امام صاحب یزید کو خلیفہ مان رہے ہیں لیکن شک کر رہے ہیں کہ خط جس نے لکھا وہ یزید تھا خلیفہ یا کوئی اور خلیفہ تھا تو تو یزید کو خلیفہ کہہ رہے ہیں امام اعظم Oh, oh, oh, oh. تو امام اعظم یزید کو خلیفہ کہنے سے یا کافر ہو گئے آج کے بھڑوں کی نظر میں بیت کے دشمن ہو گئے یہ تو ضرور ہوگا اور اگلی بات یہ ہے کہ یزید مسئلہ پوچھ رہا ہے نماز خوف کا اہل مدینہ سے یار بتاؤ کیا طریقہ ہے تمہارے پاس آخر مدینہ شریعت اسلامیہ کا مرکز رہا ہے تو مرکز سے پوچھیں مرکز سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کیسے چھوڑتا ہوگا جو خوف کی نماز کے مسئلے پوچھ رہا ہے جس طرح بتایا جاتا ہے رہے بھائی وہ تم پتہ نہیں بھی وہ مسلمان بھی تھا پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا پتہ نہیں جیسے روح المانی وغیرہ کہہ رہا ہے اپنی بڑھ کے مار رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ تو تم تو کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ کلمہ ہی پڑھتا تھا کہ نہیں وہ تو نماز خوف کے مسئلے پڑھ رہے پوچھ رہا ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں جو یزید کے پاس خط کا جواب دیا گیا اور طریقہ لکھ کر بھیجا گیا اسی کو امام شاپ دلیل بنا رہے ہیں اپنے فکر میں اور عجیب بات یہ دیکھو اس کا مطلب ہے امام محمد بن ہنفیئر دی اللہ تعالی عنہ نے جو مدینہ شریف میں مناظرہ کیا تھا اس مناظرے میں فرمایا تھا یار میں اس کے ساتھ رہا ہوں وہ تو ادن ہوں عن الانفکر ہے وہ تو فکر کے متعلق سوالات کرتا ہے پوچھتا ہے ادھر ادھر سے بڑے بڑے فقہ سے بڑے بڑے سا, صحابہ تابعین سے پوچھتا ہے کیوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات ہے امام محمد بن حنفیہ والی وہ بالکل ٹھیک ہے یہ روایت اس کی تعین کرتی ہے کوئی کتا کہہ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا آتا تھا کوئی کتا کہ اس کو وزرو کو شہری نہیں آتی تھی وہ تیرے باپ کے گھر میں بڑا ہوا تھا نا تیری ماں دیکھتی رہی تھی اس کو کتے کا بچہ تو میں شرم نہیں آتی دلے اگر ایسی بات ہوتی تو کیا سمجھتے ہو جس شخص کی امامت پر خلافت پر تمام صحابہ اس وقت کے تمام تابعین اس وقت کے تمام اہل بہت اس وقت کے متفق ہوئے ہوئے وہ حضرت معاویہ ایسے جاہل بندے کو اپنا نائب بناتے اگر نائب بنایا انہوں نے تو پھر وہ صحابی نہیں رہا نئے بنایا ہے تو اس کا بے... پھر سمجھو نعوذ باللہ بلّہ سب سے پہلے ان کا بیڑا گرک ہوا اور پھر پچھلوں کا ہوا جس طرح کے آسفل بھی بھوک رہا ہے اور لانتیوں کچھ تو خدا کا خوف کرو بغیرت کے بچے یہ ہے یہ زید بتاؤ جو حضرت اہل مدینہ سے رابطہ رکھتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یعنی علمی سوالات کرنے کے لیے اور امام اعظم اس کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں کتے کے بچے اس کو جائز ثابت کرتے ہو تو یہاں اب یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ جو پہلا جب ایک مقام پر ذکر ملتا ہے امام اعظم کے پاس اور ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کے پاس وہ ان اچھے الفاظ میں مل رہا ہے تو حضرت کا یہ فرمانا کہ انہوں نے تقسیم سے سکوت اختیار کیا یہ تو عجیب لگ رہا ہے بھائی خدا جانے اللہ حضرت نے کس کو ماخذ بنایا اس بات کا کہاں سے لیا مجھے کوئی ایسی ہے. تو کو ابھی تک بات نظر نہیں آ رہی ہاں مسا یارہ مسا یارہ کی ایک عبارت ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ بہم وہاں سے لگا ہے لیکن میں آگے چل کر پیش کرتا ہوں اب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں حنفی فکہ رکھنے والوں ہانفی فکہ کو ماننے والوں میں سے کون سا وہ پرانا اور قدیم اور پہلا شخص ہے جس نے یزید پر فاسق فاجر ہونے کا فتوا لگایا اور تقریر میں شک کا اظہار کیا کافر انہوں نے شک کا اظہار کیا اور فاسق فاجر پکا کہا ہنفی حرات میں سب سے پہلا شخص وہ کون ہے اب اس کو دیکھتے ہیں دیکھو تاقیقری تعقیق دے رہی اس شخص کا نام ہے محمد بن شجاع ایبن السلجی سالام جیم یا سلجی ابن جی مشہور ہیں مشہور ہیں وہ یہ کون تھے بھائی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید امام محمد بن سما کے شاگرد ہیں امام صاحب اور ان کے درمیان ایک واسطہ ہے اس کے پاس ذکر ان کی تو کتاب میں نے نہیں دیکھی نہ دنیا میں موجود ہے جس میں میں نے دیکھا وہ تمہارے حنفی مذہب کی موت پر کتاب ہے الجناس الاجناس فی فرو فکل الحنفی احمد بن محمد بن عمر الجرجانی اب العباس الناطفی الطبری الحنفی یہ چار سو چھیالیس میں ان کی وفات ہے چار سو میں ہزری سب سے پرانا بندہ جس نے یہ کہا وہ یہ لیکن یہ امام اعظم کی طرف منصور نہیں کر رہا آپ کے کسی شاگرد کی طرف منصور نہیں کر رہا جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کون محمد بن شو یعنی یہ نقل کر رہے ہیں محمد بن شجاع سے اور محمد بن شجاع جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کی ذاتی ہے امام اعظم ان کے شاگرد کسی کی طرف بھی منسوخ نہیں کیا یہ آل آجناس جو ہے نا یہ ہے دار السور کی چھپی اس کا سفا نمبر ہے اس میں لکھا ہوا ہے وہ محمد بن سجا ان سولہ اماویہ وبنی جا اما فلا ولا فلا دہ ولا نظم ہو ام مبن یزید ان سہل ابیات المروئی نہ ہو وہ ماتا قبل تعبا فلے سب مسلم وہ لب یسحل ابیاز فسلم محمد بن شجا سے پوچھا گیا حضرت معاویہ اور یزید کے متعلق اس نے جواب دیا معاویہ نہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں باقی رہا اس کا بیٹا جزید تو جو اشعار اس سے مروی ہیں لئیتا اشیاسی بے بدرن والے کاش کے میرے پچھلے مشائق بدر میں جو تھے وہ ہوتے اگر یہ اشعار صحیح ہوں یزید اور توبہ سے پہلے مرا ہو تو وہ بالکل مسلمان نہیں اور اگر اب صحیح نہ ہوں نسبت صحیح نہ ہو تو وہ فاسق مسلمان ہے یہ بات یہی عبارت پھر بھیا نہیں اس کے ان کے بعد ناطفی کے بعد یہ فضانت الاکمل پڑی ہوگی یہ بہت پرانی کتاب ہے فقیہ نفی میں یہ ہے پانچ سو بائیس کے کب کے پانچ سو بائیس وہ ان سے پہلے کے تھے یہ بات نہیں جہی بھارت محمد بن سجاو والی وہاں لکھی ہے یہاں بھی لکھی ہے ٹھیک ہو گیا اب بات کو سمجھیں اب یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے آپ نے سن کر تعجب کیا ہوگا کہ یہاں پر تو لکھا ہے ہم معاویہ کی تعریف نہیں کرتے مذمت نہیں کرتے اور سکوت اختیار کرتے تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے آپ کو یہ صحیح لگا کہوں بھائی حضرت معاویہ کی تعریف نہیں کرنی اب پہلے میں بتاؤں گا کہ محمد بن شجا ایبل السلجی میں حوالہ تو آ گیا نادفی نے حوالہ تو دے دیا لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت کا حال کیا ہے حضرت خود کیا چیز ہے محمد بن شجاع کیا چیز ہے بڑے بڑے بد مذہب لوگ تمہارے فقہ حنفی رکھتے تھے جیسے محتا فقہ فقہ حنفی رکھتے تھے عقیدہ شیطانی بڑے بڑے لوگ تھے زمکشری فقے حنفی کا اس کی کتاب فقہ حنفی میں پڑھیے میرے پاس پڑھیے شامی میں بھی اس کے حوالے ہیں لیکن تھا بدترین قرض تھا بدترین تو دیکھتے ہیں ابھی محمد بن شجاع یہ کیسا بننا ہے جو جاہل کا بچہ ہے وہ تو یہ دیکھے گا ارے وائف ناطفی میں آ گیا بات ختم ہو گئی اب میں بتاؤں اس نے سب سے پہلے یہ بات کیوں کی معاویہ کو نہ گالیاں دیتے ہیں نہ تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں بتاؤں یہ غلظت اس کے منہ سے کیوں نکلی بتاؤں اب میرے بھائی دیکھتے ہیں کہ حضرت کا حال کیا ہے لیجیے حضرت وجہ سنیے یہ حانفیوں کے طبقات بیان کرنے پر کتاب ہے حانفیوں کے طبقات کو سب سے پہلے اس شخص نے بیان کیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے فقائے حانف جو ہیں ان کے حالات سب سے پہلے جمع جس بندے نے کیے ہیں یہ ان کی کتاب ہے ان کا نام شریف ہے دنیا میں مشہور ہیں دنیا میں مشہور ہیں محدث عبد القادر ابل وفاد القرشی الحرفی المصری پیدائش ہے ان کی چھ سو چھیانوے میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہوا ہوا اول منسند وفی تو باقات اصادل حرفی حنفی سرداروں کے طبقات کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے یہ جو ہے اس کا نام ہے دنیا میں الجواہر المیہ کیا نام ہے کی؟ عبد القادر قریشی انہوں نے محمد بن شجاع کے حالات میں جو بات لکھی ہے وہ آپ کو سنا وال میل ان مذہبل معت کہ محمد بن شجاع ابن سلجی مذہب معتازیلا کی طرف میلان رکھتا ہے یہ جو جملہ نکلا ہے کہ معاویہ کی نہ تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں سکوت اختیار کرتے ہیں یہ معتازیلا ہونے کی شرارت ہے ورنہ تمہارے تو تمام آئی میں کرام حضرت معاویہ کی تعریفیں لکھتے آ رہے ہیں اتازیلا جو ہے وہ تو حضرت معاویہ کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کا میل ان کیا کہا اس کے اندر جھکاؤ ہے اس کا مطلب ہے کٹر موتازیلی تو نہیں بنا لیکن مخلوط بن گیا ریڑو گھیڑو بن گیا ریڑو گھیڑو تو اسی وجہ سے تھوڑی نرمی کر دی کافر کہنے کا کی بجائے کہتا ہے کیا نہیں کریں گے ہم تعریف بھی نہیں کریں گے مذمت بھی نہیں کریں گے اور خاموشی اختیار کریں گے پتہ چل گیا اب دیکھتے ہیں حضرت ویسی علما محدثین کہ یہاں کتنا متبر بندہ تھا یہ کتاب ہے الکامل الرجال کامل ابن عدی مشہور ہے محمد بن شجا کے حالات میں لکھتے ہیں الله أكبر سنعي القذر حضرتك سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى الأشيب يقول كان بن الثلجي يقول من كان الشافعي إنما كان يصحب ابن المغني فلم يزل يقول هذا إلى أن حضرته الوفاة وقال رحم اللہ و عبد اللہ یعنی شاف رہی ہے وضاح کر علم روزہ تو اما کن تو اقول ابرو سر جی کہا کرتے تھے یہ شاف کون ہے یہ تو گویے کی گویے کے بیٹے کی سنگت میں رہتا تھا میراسی کی سنگت میں رہتا تھا یہی کہتا رہا یہی کہتا رہا یہاں تک کہ مرنے کا وقت حضرت کا قریب آ گیا تو کہنے لگا اللہ رحمت فرمایا ابو عبد اللہ شاہ پر اور علم ذکر کرنے لگ گیا اور کہنے لگا یار سچی بات یہ ہے جو میں کہتا رہا ہوں, غلط کہتا رہا ہوں. میں اب رجوع کر کے جا رہا ہوں شافعی صاحب علم بندہ ہے کیا بات اتنا بڑا جھوٹ کے وہ میراسی کی صحبت میں بیٹھتا رہا امام شافعی پر بول دیا اور بولتے ہوئے ساری زندگی شرم نہ آئی اور آخر میں جانے لگا تو ڈر گیا تو خروجو کر لیا ایسا شخص جو ہے وہ امامت کا حقدار تو آخر ہے نا کہ نہیں وہ حضرت معاویہ کے متعلق اگر ایسی بک مارے تو بہت مقام ہوگا اس بک کا گئے کی نہیں ہوگا بولو تو صحیح نا یہ باقی سی کہہ رہا ہوں اللہ ہو اکبرو کبیرا جو اس کے منہ سے غلطت نکلی ہے کہ ہم ان کی تعریف نہیں کرتے ہمارا یہ عقیدے کے لحاظ سے فرد بنتا ہے کہ ہم اس کی ابن شجا سلجی جو ہے اس کے متعلق اس کی کبھی تعریف بھول سے بھی نہیں کریں تجھے پتا ہے نے کس کے خلاف زبان کھولی ہے تو جن کے شاگردوں جن کے ماننے والوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا ان کے متعلق بات کر گیا ہے اتنا بڑی بڑی اب اگلی سنوشی یعنی ابن آدی فرماتے ہیں وہ خاند الحادی سفید تشبیر بہ حدیث حضرت کیا کرتے تھے اللہ تعالی کو معلوم مخلوق جیسا اس طرح کا دکھاتے کے لیے حدیث بناتے تھے حضرت سے بناتے تھے جھوٹی جس میں خدا پاک کی تشبیح ہو مخلوق کے ساتھ اور پھر کیا کرتے تھے جو محدثین ہوتے تھے نا ان کی طرف حضرت لگا دیتے تھے حدیثوں کو ان کی طرف جوڑ دیتے تھے تاکہ محدثین بدنا ہوں یعنی حضرت کو اپنی جو جس طرح کے فتوے آپ نے سنے ہیں حضرت کے جاہلانہ ان جاہلانہ فتو کا اتنا شوق و ذوق تھا کہ اس شوق و ذوق میں آپ اتنا آما ہو گئے کہ آپ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کیا کر رہا ہوں حدیث گھڑ دی خدا کے بارے میں کفر والی حدیث گڑی اور لگا دی محدسین کی طرف لوگ پڑھیں اور کہیں یار بہت دے اتنے بڑے کافر ہوتے ہیں دیکھو خدا کو کیا کریں اب اگلی جو حدیث اس نے گھڑی وہ بھی آپ سنیں حدیث کیا گھڑی خوف فراسرا تم خولا خن افسر ہوں میں نہ اللہ تعالی نے گھوڑے کو پیدا کیا پھر گھوڑے کو بھگایا گھوڑے کو پسینہ آ گیا کیا گھوڑے کو پسینہ آ گیا تو اپنے نفس کو اللہ تعالی نے اس پسینے سے پیدا کیا حافظ زہابی تاریخ الاسلام سید العالم دونوں میں لیکچر فروستے ہیں یہ تو حدیث سے چٹی من گھڑت چھوٹ پھر آگے تعویل کرنے لگ گئے اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ نفس سے مراد کوئی موجل چیز ہو کوئی چیز ہو اور نسبت تشریفی ہو اضافت تشریفی ہو تو یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ جھوٹ گھڑا اسی نے ہے حضرت ابن جی نے کس نے ابن جی نے آخر میں احادیث ہوئے کثیر ایک یہ تو سنا دی حافظ ابن عدی نے دوسری فرماتے ہیں اور بہت سی ہیں جن کو حضرت نے بنایا ہے فلا جلا بھی لینسے میں نے آہلی روایا میرے خیال میں جذب و نہیں ہوگا یہ ہوگا فلاں ہبو اور ممکن ہے کہ فلاح یشیخوں سے کاتب نے بگاڑ کے لاجب کر دیا ظاہر بات ہے جو اتنی من گلت حدیشیں ہوں ان کو کہنا کہ ضروری نہیں ہے ان میں مصروف ہونا اس کو مطلب ہے جیر ہے مستحب ہے اگر کہتے ہیں لاجوہبو محبوب نہیں ہے تو پھر بھی جواب ثابت ہو جائے گا جبکہ تو ایسی حدیشوں میں مبتلا ہونا ان میں مصروف ان سرے سے جائز ہی نہیں لہذا فلا یس تھا کاتب نے قلم چلایا اور یج بنا دیا لیس من الحسم نہ یہ شخص تو اہل روایت میں سے ہے ہی نہیں حملہو تعصب الا اندی تھا یسلب یہ تو متعصب شخص تھا محدثین کے ساتھ تعصب رکھتا تھا اور اتنی ت... ان کے تاشوں میں اندھا ہو کر اتنی حدیثیں سے لیتا تھا تو یہ اب جس کو روایت کا اہل نہیں قرار دے رہے سچی بتانا وہ فتوے کا اہل ہوگا اس سے آگے چلتے ہیں یہ ہے السار امام سمہانی کی یہ حنفی ہے کون ہے بہت بڑا محدث ہے امام سمعانی بولو آ, سمعانی کی دنیا میں مشہور ہے دنیا میں مقبول سب کے نزدیک مقبول سیکا بندہ لوئے کی لٹھ ہوتا ہے آپ سلجی کے لفظ کے تحت فرماتے ہیں سویل احمد بن حنبل عنہ فقال مبتدع صاحب صاحب ہون امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ابن سلجی کے متعلق مطلب آپ فرماتے ہیں بد مذہب ہے بداتی ہے بولون گمراہ پھر باصل متوقل احمد بن حنبل خلیفہ متوقل عباسی غفر اللہ اللہ اللہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے خلق قرآن کے عقیدے کو ختم کیا تھا اور پھر امام عال سنت کے مذہب کو زندہ کیا تھا اس نے تو خلیفہ متوقل عباسی جو تھے انہوں نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے امام احمد بن حنبل کی طرف بندہ بھیجا سوال بھیجا ابن سلجی اور یاحیا بن اقسم کے متعلق کی ان دونوں میں سے کس کو قاضی بنا جانا چاہیے تو امام احمد نے لکھا ابن سلجی فلاح جو ابرد سلجھیے نہ تو اس کو قاضی بنا سکتے ہو اور نہ ہی اس کو چوکی دار رکھ سکتے ہو سمجھتے جاؤ فتوے جو فتوہ دینے والا ہے کتنا بڑا بندہ اللہ رحمت فرمائے خدا ناتھی پر کہ کہیں وہ نقل کر کے ساتھ تھوڑی جی ان کی حیثیت بتا دیتے میں نے تو تحقیق کر کے اس کی جڑ نکال لی دوسرے کیا کریں گے وہ تو کہیں گے بس ناطی میں آ اچھا جو میں گیا وہ تو پھر تو یہ فکان بھی فکار ہو رہا تو امام اعظم کا بس بن گیا بات بات انہوں نے تو امام اعظم کی بات ہے ان کی فقہ ہے بات خط و چڑھ امام صاحب کی فقہ بعد میں جن حضرات نے جمع کی ہے ان میں پتا ہوا کیا ان میں کیا کیا کس کس بندے کی باتیں لکھ دی جاتی ہیں بڑوا کوئی اندر ہے سنا یہ ہمارے رسم المفتی لکھنے والے لکھ رہے ہیں اگر کوئی مصنف اولا میں اس کے حالات صحیح معلوم نہ ہوں تو اس کی کتاب سے فتو دینا جائز نہیں ہے وہ مثال دیتے ہیں علامہ شامی کے شروع رس میں رقو پڑھیں مفتی پڑے مثال دیتے ہیں مثال دیتے ہیں پہنچتا کی قحستانی ہستانی علامہ کوحستا جن کی کتابیں جامع اور روموز <تصفيق> وہ کہتے ہیں اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے یہ رعیق کتابوں سے ہے ارے بھائی کیوں کیوں بھائی فرماتے مصنف مجور ہے مصنف کا حال معلوم نہیں اچھا مصنف کا حال معلوم نہ ہو تو کتاب سے فتویٰ نہیں دے سکتے اور اگر مصنف کا حال تو معلوم ہو لیکن حضرت کا حال ایسا گندا ہو کہ پڑھنے والا شرماتا جائے تو اس سے فتوا لینا جائز ہوگا یہ بڑی حکمت کی بات ہے بھائی آگے فرماتے ہیں زکریا بن یحییٰ الساجی وہ فرماتے ہیں محمد بن شجا اختلجی فقان اقرام اختال افی ابطال الحدیف ال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وردہ ہی دوسرا چلے ابھی حنیفہ اور راج بھی ابو حنیفہ اور ان کی راج کو مضبوط کرنے کے لیے حدیف سے من گڑت بناتا تھا باقی حضرت مر گئے تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح امام ابو شا... امام شاہ فی الحمۃ اللہ کو برا کہنے سے توبہ کر گئے تھے اسی طرح آخری وقت میں وہ ان ساری اپنے غلط کاموں سے توبہ کر کے گئے اور سجدے میں ان کو موت آئی تو اس کا مطلب ہے اب ان کی ان کے ایسے فتووں کو دلیل نہیں بنا سکتے لیکن ان کو اب برا نہیں کہہ سکتے موت ہو گئے توبہ ان کی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے جب ثابت ہو رہی ہے تو. سمجھ آ اور اسی طرح کی باتیں بلکہ اللہ اکبر اسی طرح کی باتیں یہ کہیں کہ اس سے بھی زائد باتیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں تاریخ الاسلام نے بشار عواد کی تحقیق دار الغرب الاسلامی اسلامی خانہ جلد نمبر چھا نمبر چار سو سا من احمد بن حمبل احمد بن امبل مروزی فقال بات سمجھنا آپ فرماتے ہیں بہت سارے سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ ابن السل جی امام احمد بن ہمبل اور ان کے اصحاب حانابلہ جو ہیں ان کو غلط برا کہتا تھا اور کہتا تھا کون سے کام کیا ہے احمد بن ہمبل نے یعنی وہ جو کوڑے کھا ہے ہلکے قرآن میں وہ کیا کام کیا ہے اس نے مروری کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا میں نے ملامت کی یار کیا کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے یہ کہنے لگا میں تو اللہ تعالیٰ کے کلام ایسے کہتا ہوں کلام الوئے جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کو ایسے کہتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں اللہ کا آسمان اللہ کی زمین یعنی جس طرح وہ مخلوق یہ قرآن بھی مخلوق معلوم ہوا پکا جہاں تھا خالی مرتا نہیں تھا وہ بولو بڑوے جہمی بھی تھا اسی وجہ سے اسی کے اندر لکھا ہے ابن سلجی اور آپ کیا ابن سلجی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق پوچھا گیا امام محمد بن حمبل سے تو حافظ ہاں صاحبی لکھتے ہیں امام محمد نے جواب دیا جہمی تو یہ سارا جہمی ہے تیلا اکان من اصحاب المریسی بیشر مریسی جہمیوں کا بڑا یہ اس میں سے تھا اس کے ساتھیوں اس کے شا... ماننے والوں میں سے تھا نعم، یہ ان کے ماننے والوں میں سے تھا تو نہ جہنی ہونے میں شک رہا نہ موتازیری ہونے میں شک رہا نہ ہونے میں شک رہا نہ واہ ہونے میں شک رہا باقی آپ فتوے پر اگر آپ کوئی بندہ یقین کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق بڑھتا کہ جزیر سے تو کچھ لینا جائز نہیں لیکن اس بزرگ سے سب کچھ لینا ہے مبارک مبارک خیر ایک بات یہاں پر بہت اچھی لکھی ہے خلیفہ متوکل عباسی غفر اللہ اللہ و رحم فاضی بنانے کا ارادہ کیا ان کا تو ان کو بتایا گیا یہ بےشرم مریضی کے ماننے والوں میں سے دلیا دلیا دلیا ہے دلیا تو انہوں نے کہا ہم ابھی تک بسر میں پڑے ہوئے ہیں بسر کے بندے کی بات کر رہے ہیں کیا مطلب کہ میں نے تو اپنے پچھلے خلیفوں کی جو بداعت تھی خالقی قرآن والی اس کو بڑے زور شور سے مقایا ہے ختم کیا ہے ابھی پھر یہ بشر اور وہی بات ادھر دیکھ جو خط آیا تھا اس کے قاضی بنانے کے لیے متوکل کے پاس کے انہوں نے پکڑا چیر پھاڑ کر پھینک دیا کہ ابھی اس جہمی کو میں قاضی بناؤں انہوں نے قاضی بنایا وہ سمجھ آ رہی ہے تو حق بنتا تھا لمناتھ کی رحما اللہ کا جس طرح متوکل اباسی نے خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا یہ بھی اس کا فتوا پار دیتے کاش اتنا بڑی غلط بات نقل نہ کرتے جی اس سے سمجھو امام ناتفی نے اپنی قدر کم کی ہے یہ فتوا نقل کر کے سمجھ نہیں آ رہی یہ صحابی رسول کے خلاف زبان ہے اتنا زبان کھلی تو کیوں کھلی کس نے ناطفی کو اتنا اجازت دی یہ وہی بات ہے امام رازی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ جن حدیثوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے نے تین جھوٹ بولے فرمایا میں اس حدیث کے راوی کو کر حالانکہ بخاری کا مسلم کا ہے بخاری بھی خم کرا بھی ہے لیکن میں اس آدیش کو جھوٹا کہوں اور ایسا دیش کے روایت کرنے والے کو جھوٹا کہوں تو یہ مجھے آسان لگ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے تو میں بھی کہوں گا کہ ناپسی کی طرف اگر میں ایسی بات کی نسبت کروں کہ حضرت آپ قابل مدہ نہیں رہے مجھے آسان لگ رہا ہے نے خیال نہیں کیا اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ اعلی حضرت حضرت معاویہ کے متعلق کیا کیا تعریف کے کلمات کہتے ہیں فرماتے ہیں جس نے ان کی خلافت نہ مانی اس نے حسن کو نہ مانا جس نے ہسن کو نہ مانا اس نے ان کے نانا کو نہ مانا جس نے ان کے نانا کو نہ مانا وہ تو خدا کو نہیں مانا بتاؤ کتنا بڑی بات کر گئے مول فضرس بلائے رحم اللہ کی کتاب کے میں اعتقاد پر جو ہے خیر الحمدللہ تعالی یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی کو پکا فاسق کہنا اور تکفیر میں شک کرنے کا اظہار او بھائی یہ حنفیوں کے پاس سب سے پہلے کس بندے کے پاس آیا ابن سلجی کے پاس اور ابن سلجی کی عظمت جو تھی وہ ہم نے سمجھ لی آپ نے بھی سمجھ لیا اب ابن سلجی کے بعد حنفی مذہب کا کون پرانا قدیمی اور بڑا بندہ ہے جس کے پاس یزید کا ذکر ہو ان کا نام دنیا میں مشہور ہے فقیح ابو ابولیس سمرتند اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا الفاظ ہیں یہ, یہ فتاوا نوازل ہے دنیا میں اتنا مقبول کہ صاحب ہدایا نے اس کا سمجھو خلاصہ نکالا اس کا نام رکھا مختار الفتاوا یا نام رکھا مختارات النوازل مختارات الفتاوا مختارات النوازل خیر یہ جو میرے پاس دار القتبل علمیا کا نسخہ ہے نا تو اس میں مسائل متفر کا تحت ہے ولا یل احدن احل القبلت کسی بندے کے لیے حلال نہیں کہ وہ فلانت کرے آہل قبلہ پر ولہذا حض اسی وجہ سے کہ کیونکہ اہل قبلہ کو کافر کہنا جائز نہیں تو کالو لا یو لو الا بعد بادمو تھی یزید کے مرنے کے بعد اس پر لانت نہ کی جائے گی کالو ان کے دور کے تمام فوکا یہ کہتے ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں تمام فوکا یہ فرما رہے ہیں کہ یزید پر لانت نہ کی جائے گی کیوں وہ آلے قبلہ میں سے تھا یعنی شخصی لانت وہ نہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اہل تبلا کہہ کر لانے روک رہے ہیں اور, اور اہل تبلا کہنے کا مطلب ہے مومن مسلمان لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ جہاں وہ ذکر کر رہے ہیں یہ کس صدی کے بندے ہیں یہ ہیں تین سو پچہتر میں ان کی وفات ہے کتنے میں پچہتر ہجری میں اور یہ امام ابو حنیفہ کے پانچ واسطوں سے شاگرد بنتے ہیں یعنی چار واسطوں سے ابو یوسف کے بنتے ہیں اور ابو یوسف امام اعظم کے بنتے ہیں تو پانچ واسطوں سے فقیر ابو اللہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس جو الفاظ تھے وہ آپ نے سن لی کہ لانت سے منع کر رہے ہیں اب جناب جی دیکھتے ہیں ان کے بعد حنفیوں کے پاس کون سا پرانا قدیم بڑا بندہ ہے جن کے پاس یزید کا ذکر ہے وہ ہیں سیدنا امام ابو منصور ماتوری رضی اللہ تھا جو ہمارے عقیدے کے مشہور امام ہیں یہ میرے پاس اسیف المشہور فی ہے عقیدت ابی منصور امام ابن سبکی امام سبکی مشہور بندے ہیں یہ ان کے بیٹے تھے سات سو ہجری میں ان کی وفات ہے تو یہ فرماتے ہیں تم ملا فاسق جازا فر وم یوگ ولو لم بہ فسوق بہسوخ مسلم روح اذ لا رو الجن النار فاسق على اصولنا ان مت تخلید فرماتے ہیں جائز نہیں کہ جدید پر لانت کی جائے کیونکہ وہ فاسق تھا ہو سکتا ہے جائز ہے صحیح ہے کہ اس کو بخش دیا جائے کیونکہ فاسک بدکار بدلہ مومن مسلمان ہو اس کو تو خدا بخش دے گا تو اس کا بخشنا اس کا بخشا جانا بالکل صحیح ہے ولو لم یوگ اگر بالفرض اس کا گنا نہ بخشا جائے تو پھر بھی فصیبہ بہو اس کو برا بولنا ہے فسک ہے اس کو برا بولنے والا خود فاسق ہو جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوح. مسلمان کو گالیاں دینے والا چاہے برا ہوگا گالیاں دینے والا فاسق ہے لہلو مسلم ہو کیونکہ مسلمان ہے روکھے با بے میں ہی اگر اس کو اپنے گناہوں کی سزا دے دی جائے گی تو مسئلہ گے جانا تو آخر اس نے جنت میں آئے یعنی خدا کی جنت یہاں کے موربی پیروں کے نہیں ہاں یہاں کے موربی پیر تو تمہیں نہیں جانے دیتے ان بڑوں نے تو اپنے جنت بنا رکھی ہے مرزے والی چلیوٹ والی آہ, وہ کہتے ہیں ہمارا یہ حرامی جتنا بڑا کافر ہوگا یہ جنتی ہے پکا رہا کو مسلمان اگر حضرت کے خلاف ہے تو وہ جہنم, جنت اس پر حرام ہے وہ ہے یہ تو ان کی جنت کی بات نہیں کر رہا خدا پاک کی جنت کی بات کر رہے ہیں کہ ابو ببو منصور ماتھوری دفرمارے ہیں ابن الطب کی فرما رہے ہیں کیا کیوں جہنم میں صرف رہنا ہے کافر میں فاسق ہمارے اصولوں کے مطابق فاسق ہمیشہ جہنم نہیں رہ سکتا اب بات سمجھنا کو فاسق یہاں کہا لیکن اس کی مغفرت کو بھی صحیح سمجھا اس کو مسلمان بھی قرار دیا ٹھیک ہے لیکن سچی بتانا یہاں جتنے حوالے آپ سن چکے ہیں کہ جن کے پاس قدیم سے قدیم کتابوں میں یزید کا مست... بقول ذکر بقول ہے کہیں سنا ہے اب تک کہ امام اعظم کے متعلق لکھا ہوگا امام اعظم نے سکوت اختیار کیا اب عجیب بات سنو عجیب باتیں سنو یہ اپنی کتابوں سے نکلتے ہیں باہر دوسری کتابوں کی طرف سمجھ نہیں آ رہی دوسری کتابوں کی طرف چلتے ہیں امام ابن حجر ہے مکی رحمہ اللہ اعلی حضرت جن کے زیادہ حوالہ جات دیتے ہیں جن پر اعتماد رکھتے ہیں استواق المفرقہ میں آپ نے لکھا استباق المفرقہ میں فتابہ ابن الصلاح کے حوالے سے کس کے بہت بڑے محدث شافعی مذہب کے بہت بڑے محدود امام نبوی جیسے شافعی مذہب کے جن کی مسند پر ان کے جانے کے بعد بیٹھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ان کو عزت و شرف ملتا ہے تو ابن الصلاح کی مسند پر بیٹھ کر پڑھانے سے ملتا ہے دمشک میں وہ امام ابن الصلاح فتح اور پھر ابن حجر حاجر حتمی نقل کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھتے ہیں کیا لفظ ہے تین فرقے ہیں یزید کے متعلق لوگوں کے کتنا یعنی مسلمانوں کے تین فرقے پھر کتن وہ تو حب ایک فرقہ وہ ہے جو جدید سے دوستی رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے اس سے وہ یہ عرب میں خصوصاً کردی لوگ ہیں وہ زیادہ کام یہ کام کرتے ہیں. بلکہ میں گیا ہوں سعودی عرب میں تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک گاؤں ہے عربیوں کا وہ پورا گاؤں ہی جدید کا عاشق ہے وہ پھر کتن تصب ہوں ہوں ایک فرقہ وہ ہے جو یزید کو گالیاں دیتا ہے اس پر لانت کرتا ہے وہ پھر کتن فِي تن فیضا لیتا لاتا تھا ولح ایک فرقہ ایسا ہے جو یزید سے دوستی نہیں رکھتا اس پر لعنت نہیں کرتا اور درمیان مسلک پر چلتا ہے کہتا ہے جس طرح دوسرے فاسق بادشاہ گزرے ان طرح کا یہ بھی ہے وہ ذہل فرقہ پتہ اور ابن حاضر ہے کہ نہیں فرماتے ہیں ہا ذہل فرقہ ہی المسیبہ یہ تیسرا فرقا یہی درست اور ثواب پر چلنے والا ہے و مذهبہ هو الائک بمین يعرف السیر الماضي ويعلم قواعد الشریعت المطهره جعل اللہ جعلنا الله من اخیار اجه یا امین فرماتے ہیں ہیں جو یہی فرقہ درست راستے پر ہے اور ان کا مذہب ہوبل لائق جو شخص اپنے اسلاف کی تاریخ زندگی کو جانتا ہے ان اس کے موافق یہی حال یہی ہے مذہب اور جو قواعد شریعت مظاہرہ کو جانتا ہے شریعت متعارہ کے اصولوں کو جانتا ہے وہ اسی مذہب پر ہے اس کا مطلب ہے پچھلے دو کوئی شریعت پر نہیں ہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے یہ ہے اصل شریعت اب دیکھو تین مذہب بتائے کتنے ایک ہے محبت کرنے والا ہے ایک ہے گالیاں دینے والا ہے ایک ہے نہ دوستی کرتے ہیں نہ لان کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں یہ تیسرا مذہب ہے ہم با, دوسرے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں. دوسرے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں جن کو مولوی لانت نہیں کرتے ہیں. یہ تیسر. اچھا یہ تو تین مذہب ہیں محد سبروسلاح جیسا تین مذہب تلاش کرتا ہے چوتھا نہیں ملتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا تخیر سے سکوت یہ چوتھا مذہب اگر ہوتا تو وہ یہاں ذکر کرتا اب چلتے ہیں اس بات کی طرف جو مجھے ذہن میں لگتا ہے کہ آلہ حضرت کو یہ دھوکہ کہاں سے لگا میں اپنی دانش اور بساط کے مطابق بات کر رہا ہوں یہ کتاب ہے السایا مساجہ ابن, ابن حمام کی ہے عقیدے پر کمال بن ابی شریف رحم اللہ شراح ہے ساتھ میں قاسم بن قطلوب وغیرہ شرح ہے تو میرے بھائی ہول ففی اکفار یزید ابن ہی فقیلا نام یزید کو کافر کہنے میں اختلاف کیا گیا میں نے اوپر لکھا ہے والمختلفون من منل متاخرین یہاں اختلاف کرنے والے متاخرین ہیں یہ نہ سمجھنا کیونکہ ابھی بتا چکا ہوں متقدمین کہتے ہیں تیسری صدی سے پہلے پہلے لوگوں کو اور آپ نے پہلا باقی ہنفیوں کے بعد بھی ادھر ادھر تو کچھ نہیں پہلا محمد بن شجا دیکھا تو وہ بھی کہتا ہے اگر اشعار صحیح ہیں تو تصویر تو اس نے نہ کی وہ تو کہتا ہے اگر صحیح ہو تو پھر اور صحیح ہرگز نہیں ہے وہ جس طرح آگے چل کر میں پوری سنت سناؤں گا اور اس پر بات کروں گا تو بھائی تصویر جدید میں اختلاف کیا متاخرین نے فقیلا نام تو بعض نے کہا ہاں یہ کون ہے پہلا شخص ابن جوزی وقیلا لا بعض نے کہا نہیں کافر نہیں کہنا کیوں اذ لم بت لنا انہو تلکل بابل موجبا کیونکہ ہمارے تک کفر کے اسباب اس کے وہ کوئی نہیں پہنچے جن سے کبر لازم آئے ایسی کوئی بات اس کی نہیں پہنچی اب یہ لکھتے ہیں امام ابن حما وہ الامر التوقف فی توقع ہوتی حقیقت اس مسئلے میں یہ ہے کہ توقف کرنا چاہیے بات نہیں سمجھے کافر کہنے میں کلامی نہ کرو چھوڑو خدا کے سپرد کرو ورج اور امر ہی یہ ہوا ہے <سبحان> <عدد> یہ نہیں ہے کہ دل میں عقیدہ رکھنا ہے کوفر کا اس کو نہیں nee بھی اس کو چھوڑو خدا کے سپرد کرو میرے خیال میں ابن امام کیونکہ حنفی تھے انہوں نے مساجرہ میں یہ لکھا دو مذہب اعلی مذہب قرار دیا توقف کو تو ابن حمام کے حنفی ہونے کی وجہ سے اعلی حضرت نے یہ سمجھا ہوگا کہ امام اعظم سکوت فرما رہے ہیں حالانکہ یہ امام اعظم کا سکوت نہیں ہے یہ بات ہی ان کی نہیں ہے یہ چیز نے جو سمجھا بات سمجھنا یہاں پر جو عجیب بات ہے امام اعظم کے متعلق تو سن لیا آلہ حضرت نے لکھ دیا کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب پکا اس کو کافر اور لانتی اور لانت کو جائے سمجھ ہے نام لے لے کر فلاں فلاں فلاں فلاں اللہ کو خبر و قبیر پتہ نہیں آلہ حضرت نے اس مسئلے میں کون سی کتابیں پڑھی مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی امام احمد بن حنبل کے پاس دو روایتیں ہیں ایک روایت سے ان کے اصحاب فخر ثابت کرتے ہیں یزید کا اور دوسرے روایت سے او بھائیو اس کا نیک ہونا ثابت کرتے ہیں یہ کتاب ہے سب سے پرانی سب سے پرانی تو ہے کتاب سننا کاش کے آلہ حضرت اس کو دیکھ لیتے لیکن اعلی حضرت کے پاس کتابیں کم تھیں انہوں نے خود لکھا ہے کئی کتابیں دیکھنے کے لیے دوسروں کے کتب خانے میں جانا پڑتا تھا اب کتابوں کی تباعت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کتاب سننا میں دو روایتیں موجود ہیں کتاب سننا میں دو روایتیں موجود ہیں آٹھ سو پینتالیس آٹھ سو چھیالیس پہلی روایت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فاسق ہے اس سے روایت نہیں رہنی چاہیے کال یذکر اور الحدیث بولا جمب کے لیے آخری انجک تو باہر اور وجہ بتا رہے ہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض کو مدینہ میں اس نے قتل کیا کروایا اور وہ کیا وہ کیا مدینہ میں لوٹ مار کروائی تو حدیث اس سے نہیں لینی چاہیے اگلی روایت میں ہے اور دونوں روایتیں صحیح ہیں عجیب بات یہ ہے اگلی روایت میں ہے کہ رابی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ کوئی بندہ کہتا ہے یزید بن معاویہ پر لعنت آپ نے فرمایا لا تکلم فی اس میں مت بول تو ما تقول آپ نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ لان المومن کا قتل ہی مومن پر لعنت کرنا تو اس کے قتل کے مترادف ہے اگر لانگ کرے گا تو سمجھو تو یزید کو قتل کر رہا ہے یزید مومن ہے اس کو قتل کرنے سے تو جان میں بن جائے گا دوسرا حضور نے فرمایا خیر الخر الناس سے کر نہیں سم دور میرا ہے پھر ساتھ والوں کا تو وہ تو ساتھ والے دور میں آ رہا ہے قد یزید فیہن. یزید فیہم ان میں بن چکا ہے یعنی کہ حضور کے صاحب اخبار خیر اناس میں بن چکا ہے اور حضور نے فرمایا من لانت ہوں اور سببت ہوں رحما <سؤال> یہاں آپ نے اس کا جواب دے دیا ہو oh! جو ایک مشہور روایت ہے کہ جو اہل مدینہ ڈرائے دھمکائے اس پر خدا غلانت ہے فلاں ہے تو آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ حضور نے فرمایا جس کو میں لانت کروں یا اللہ یا اس کو سب و شتم کروں فجعل اللہ ہوں اللہ یہ میری لانت بھی اس کے لیے رحمت بنا دینا تو امام محمد فرما رہے ہیں وہ حضور نے جو بد دعا دی جائے ایسا کیا تو حضور نے تو ساتھ پرفرما اگر احمد بنا دے تو اس کے لیے تو احمد بن گیا اب کیا کرنا کہنا چاہتے ہو کیا لینا چاہتے ہو اسے انسا احب بھائی میں چپ رہنا اچھا سمجھتا ہوں چپ رہنا عجیب بات یہ ہے بات سمجھنا اب یہاں چپ رہنا کیسے ہے اس کو مومن تو آپ بنا رہے ہیں پھر نیک بنا رہے ہیں اور پھر جو حدیثیں خلاف میں بات ملی تو فرماتے ہیں حضور کی دوسری حدیث ان کے مقابلے میں آ گرامت بنا لے تو اب وہ یہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ چپ کرو یہ فسق وغیرہ کے فتوے کفر کے نہ لگاؤ لانت کے نہ لگاؤ چپ کرو تو امام محمد بن ہم عجیب بات یہ ہے مطلب وہ تو سکوت تکفیر سے ہو گیا نا یہاں تو مطلقن سکوت مطلقن سکوت کی نصیحت کر رہے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ سکوت تو ہو رہا ہے امام احمد بن حنبل سے اور سکوت منسوب ہو گیا امام اعظم ابو حانیف کی طرف سے. کیسی عجیب بات ہے اسی وجہ سے قاضی ابو یعلا کبیر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ حنبلی مذہب تھے بہت بڑے امام تھے یہ مسئلہ فی یزید فلماویہ حالیہ کم و بے ان کی کتاب ہے کتاب الروایتین ولوجین عقید پڑھ اس کے تین حصے ہیں کتاب الروایتین ولوجین کے تین حصے ایک عرصۂ عقیدے کا ایک عیسہ اصول فقہ کا ایک عیسائی فقہ امام احمد بن حنبل سے دو روایتی ایک یہ ایک چیز جو آپس میں مخالف ہیں ان دونوں کو ذکر کرتے ہیں ذکر کر کے دونوں کی دلیل بھیجتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے یہ کتاب اس موضوع پر ہے تو کتاب ال روایت میں یہ ساری باہر فرمائی یہ دیکھو وہی روایت جو کتاب سننا میں کہ اس وہ حدیث لینے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس کے متعلق سے فضو رحضا حکم کہ اس عبارت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ وہ فاصد سمجھ رہے میں نے حاشے میں یہاں لکھا ہے کہ یہ اشارت اللہ انلابارت یا تامل و کیوں کہ وہ کریں ظاہر استعمال اس کا مطلب ہے احتمال اور بھی ہے حقیقت استعمال اور ہے کیوں کہ کی روایت نہ لینے کی وجوہات خالی فخ نہیں اور بھی ہے ماں بخار گھوڑے کو گھوڑے کو ایک بندہ دانے ایسے اے, یعنی جھوٹ سے جھولی میں دکھا رکھ کر پکڑ رہا تھا آپ نے فرمایا یہ جانور سے دھوکہ کر رہا ہے ایسے میں جائز نہیں سمجھتا روایت لینا حالانکہ خدا رات اس پتوں کو گناہ ہی نہیں ہے تو یہاں امام احمد بن نمبل کو روکنا اس وجہ سے تو ہو سکتا ہے نا پھر یہاں پر وہ روایتیں نقل کرنے کو پھر وہ روایتیں نقل فرمائی جس میں فرمایا بھئی یزید پر چپ نہ کرنا نہ بولنا نہ بولنا اس کو یہ دیکھو یہ میں نہیں پڑھ رہا اب وہ یہ اعلیٰ کبیر فرما رہے ہیں کم داخلا لے القرن اللہ منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ روایت جو ہے اس کے ظاہر یہ جی ہے کہ وہ فاسق ہونے کا حکم نہیں لگا رہے کیونکہ ان آپ نے انکار فرمایا اس پر لانت کرنے اور اس کو اس زمانے میں داخل کیا یعنی اس دور کے لوگوں میں داخل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی صحابہ کا دور وہ نہا عن القلا میں کیونکہ دور تو صحابہ کا تھا نا ابھی صحابہ موجود تھے یعنی اگر صاحب نہیں تھا لیکن صحابہ موجود تھے تابعین کا دور ہوتا ہے جب صحابہ ختم ہو جائے اور اس پہ کلام کرنے سے منع فرمایا اب بتاؤ معلوم و امام احمد بن نمبل سے دو روایتیں ہیں بولو کتنی ایک روایت ہے کہ وہ ظاہر اس کا کہتا ہے کہ وہ فاسق ہے دوسری روایت ہے ظاہر اس کا کہتا ہے کہ نیک ہے فاسق نہیں یہ دو روایتیں ہیں ان کی آپ کو سنا دی ہیں اب کتاب فروٹ یہ دیکھو تخیر سے سختی سے منع امام احمد بن حمبل جن کو آلہ حضرت فرما رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے آپ نے سن لیا کتنے جزم اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں آلہ حضرت امام احمد اور ان کے اصحاب تو پکا کافر کہتے ہیں اور لانتی کہتے ہیں اور لاند نام لے کرتے ہیں فلان. اللہ وہ تمہارو اور آپ نے سن لیا مذہب حمبلی کی مرکبر کتابوں میں سے ہے اللہ ابن مفل حمبلی رضی اللہ یہ ہے سات سو تریسٹ ہجری میں ایک سو نبے صفح پر جلد دس وہ جلحجہ جان الاسلام ہے لنو و خاف المدینہ ونتا ہے کیا حرم اللہ وحرم حرم یہ توجہ الہ یزید و نح وہ احمد خلاف ظالم وہ الہ صاحب اللہ ہو اکبر و قبیر اللہ اکبر و قبیر خدا جانے آ حضرت کون سی کتاب پڑھتے رہے ہاں ناب الفی کون سی کتابیں پڑھتے, رہے؟ کی کون سی کتابیں پڑھتے رہے؟ فرماتے ہیں ہمارے اصحب میں سے یعنی حمبلیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حجاج کو کافر کہتے ہیں خارج اسلام کہتے ہیں کیوں کہ اس نے مدینہ کو ڈرایا اللہ تعالی کے ہارا میں مکہ اور ہارا میں مدینہ کی بہرمتی کی فرماتی ہوں یہ توجہ جو ہمارے بعض اصحاب حنابلہ حجاج کے متعلق ایسا کہتے ہیں ان پر یہ توجہ وہ آئل ہے یزید بنا ہو یہ اعتراض ہوگا کہ یزید اور یزید جیسے یہی کام جو حجاج کے بتا رہے وہ تو یزید نے بھی کیے ہیں پھر ये, ये, ये, ये, ان, اس کو بھی کہنا چاہیے تھا جبکہ حال یہ ہے کہ نسو احمد خلاف امام احمد کی تو خاص اپنی عبارت اور کلام اس کے خلاف ہے وہ الاصحاب اور حنابلہ ہمارے تمام اسی پر ہیں کہ یزید کو کافر نہیں کہنا اب خدا را بتائیں تو صحیح اہل مذہب حنابلہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ مذہب ہے اور اصحب امام احمد کا یہ مذہب ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ لعنت ہے کافر ہے پکا اور فلان ہے فلان اور یہ جو میں نے آپ کو فتح و رضویہ جیسے امام آزم کا قول دکھایا اس سے تھوڑا اوپر یہ امام محمد کے متعلق لکھا ہوا یہ کہنے کے بعد آخر میں یہ بتاتا ہوں میرا موضوع اس حوالے سے آپ میرا آخری موقف جو تھا وہ آپ سن چکے ہیں اگر کسی کو سننا ہے تو وہ سن لے آلہ حضرت یہاں پر ایک عجیب بات کرتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ذرا تعارض یہ تناخذ یہ ایک عجیب سا تباشا جو لگا ہوا ہے ذرا اس کو دیکھتے جائیں اعلی حضرت نے وہ دعویٰ کر دیا محد صلاح نے حجر حیدمی نے تین فرقے بتا دیے ایک ان سے بھی پہلے کے آ گئے امام غزالی کے ہم سبق معید درس امام الحرمین کیا لقا دے رہا ہوں ادھر دیکھو بہت بڑا مجمع ہوتا تھا طلبا کا امام الحرمین کے پاس یا کسی اور استاد کے پاس استاد جو تقریر کرتا تھا اور پیچھے جو سن رہا ہوتا تھا نا جہاں وہاں بندہ مقرر کرتے تھے ایک جو میں نے تقریر کیا یہ جی آگے پھر سنا سب کو پچھڑوں کو سنا دے وہ بن جاتا معی درس سبق کا اعادہ کرنے والا تو ادا کرتے تھے یہ معید درس تھے کون الکیا حراسی راضی الکیا کوف ڈنڈے والے کے ساتھ الکیا کے ساتھ ہر راشی انہوں نے کیا لکھا جی فتوا ان کا موجود ہے وفایات الاعیان میں وفایات الاعیان الازی ابن خل کی کتاب مشہور دنیا میں یہ چھ سو اکیاسی ہجری میں وفات ہے ان کی قاضی ابن خل صا میں سے نہیں تھا لو بولے دفیح اجام عمر خطفہ تعالم حضرت عمر کے زمانہ پیدا ہوا و اما کو سلف توجہ باقی رہا سلف کا قول کے متعلق تو ففیل احمد قولان تلویح و تصریح والے مالک قولان تلویح و تصریح والے ابھی حنیفہ قولان تلویح و تصریح ولنا لنا واحد التصریح دون التلویح اللہ واہ با. کیا بات خدا رحمت کریں پر ان دو لفظوں کو تو بہت یاد کیا ہوا بات ہے امام احمد کے دو قول ہیں کتنے ایک تلویف ایک تشریف تلویف کا منع ہوتا ہے اشارہ کرنا کیا پورا ظاہر نہ کرے تشریف پورا ظاہر کر دینا دو قول ہیں ایک تھوڑا ظاہر کر رہا ہے بات کو دوسرا بالکل صاف ظاہر کر جب جب کہ آپ نے دیکھ لیا دونوں کا ظاہر دو روایتیں اور دونوں کا ظاہر وہ قاضی ابو اعلیٰ کبیر خود بتا رہے ہیں اس کا ظاہر کا حکم لگا رہا ہے اس کا ظاہر اس کے نیک ہونے کا حکم لگا رہا ہے تو تلوی کہاں سے نکلی وہ تو دونوں تصویر ہیں وال مالک قولہ امام مالک کے دو قول ہیں ایک تلویح ایک تسری حالانکہ پوری شرطیہ کہہ رہا ہوں امام مالک کی عقیدے کی کتابیں ہوں فقہ کی کتابیں ہوں یزید کا ذکری سرے سے نہیں ہے اور کیا فرما رہے ہیں تلوی ہے, ہے تسری ہے وہ تمہارا بیڑا ترجیح کوئی دکت, تو کچھ تو دکھا دو کہاں ہے تلوی کہاں ہے تسری جب ذکری نہیں ہے یزید کا ان کے پاس تو کہاں تلویح اور کہاں تسری ولی ابھی حنیفہ قولان ابو حنیفہ کے دو قول ہیں ایک تلوی ایک تصریح اب ذرا تماشا دیکھ رہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سکوت کرتے ہیں چوپ. کچھ نہیں کہتے اور حضرت کریں امام ابو حنیفہ کی تلوی ہے اور تصریح ہے تھوڑا ظاہر کر کے بات کرتے ہیں اور ایک, بلکل ایک مقام پر بالکل صاف کہہ دیتے ہیں اچھا اگر تصریح ہے تو سکوت نہیں اگر سکوت ہے تو تصریح نہیں بے وقوف تو ہم اتنا نہیں ہیں کہ اتنا بھی ظاہر واضح ہونے کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں نہیں بھائی ہمیں اعلیٰ حضرت اور ہمارے اسلام نے یہی سمجھایا ہے کہ جب ہم پچھلے اماموں کو غلط دیکھتے ہیں تو بول پڑتے ہیں تم ہمیں غلط دیکھو تو بہت بول پڑو ہاں وہ بھرا پڑا ابن حمام نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں شامی نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں فلاں رہ گیا میں یہ کہتا ہوں فلاں یہ تو اور پھر کیا کہتے ہیں تطفل فرماتے ہیں کہ میں بچپنا اپنا ان کے سامنے ظاہر کرتا ہوں یعنی ادب کرتے ہوئے تطفل تو میں بھی کہتا ہوں حضور میں بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر تطفل کر رہا ہوں امامت آپ کو کوئی شک نہیں امامتاب کی آزمتاب کی کرامتاب کی لیکن ہم اپنا بچپنا بھی آپ کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ اپنا بچپنا پچھلوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں بڑا ہی کتے کا بچہ ہوگا جو گیا رنگ کا گستا کا فلان لگ لکھ لن تمہارے پیدا ہونے پر نہ تمہیں گستاخی کا پتہ ہے نہ تمہیں بے ادبی کا پتہ ہے نہ کوئی دین کا پتہ ہے نہ کوئی مذہب کا پتہ ہے صرف کتے کی طرح بھونکنے کا پتہ ہے یہ تمہاری عظمت ہے سلام بھائی سلام بتاؤ کیسے صحیح کرو گے وہ ادھر تو تصریح ہے اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کیا اعلیٰ حضرت غلط ہیں اس مسئلے میں یا یہ غلط ہیں الکیا ہر اور میں کشمیا کہتا ہوں حضرت بیٹھے ہوئے تھے کوئی کتاب سامنے نہیں تھی الکیا حراسی کے اپنے حافظے اور ذہن پر راکی راہ پر جو کچھ خیال آ گیا لکھتے چلے گئے تلوی تسری تلوی تسری تلوی تسری چلو جی بیڑا فرق ہو گیا میں بیٹھا ہوتا تو قدم پر ہاتھ رکھ کر کہتا حضور ذرا مہربانی کر کے کھولیں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اسی وجہ سے شکر خدا کا ایک ساتھی نے یہ لکھا تو دوسرا ان سے بڑا ساتھی امام الحرمین کا بڑا شاگرد جن کا لقب حجت الاسلام غزالی وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فتویٰ لکھا اور جنازہ نکال دیا ان کے فتوے کا سب تلبی تصریح کا جنازہ نکال دیا اس میں ان کا فتویٰ وفاجات العان ابن نے خل لکھن اندر الکیہ حراسی کے فتوے کے نیچے لکھا لکھا ہوا ہے سارا فتوا موجود ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعات کا تمام کا اجماع اور یہ مسئلہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے کہ وہ پکا فاصق فاجر ہے متوادر ہے اس کا فسق کو فجور قطعی اور امام غزالی کا فرماتے ہیں ان سے پہلے اگر سنا تو, تو اچھا نہیں امام محمد بن انفیہ مولا علی کے بیٹے فرماتے ہیں, مدینہ والوں سے بات کر کے کہ یار اس میں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے تو اس کو نماز پڑھتے سارا کام صحیح کرتے دیکھا ہے اب بات سمجھنا کیا مول, امام محمد بن انفیا اہل سنت سے ہیں یا خارج ہیں آپ کا خیال کیا کہتا ہے اگر اہل سنت سے ہیں تو اجماع کیسے ہوا ضروریات دین مذہب سے, سے کیسے بن گیا امام احمد کا سن چکے ہیں دو روایتیں ہیں تو دوسری روایت سے امام احمد بن حنبل سننیوں میں رہیں گے کہ باہر خارج بولتے نہیں اللہ اکبر اور پھر امام غزالی یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو فتوا <تصال> <اللہ familia huge. تصال> جو لان سراسن کرتا ہے اس کے متعلق آپ سے پوچھا گیا حل یق کم ام ہل یقون ازال کا مرخسن اس کے فشق کا حکم کیا جائے گا کہ نہیں یا رخص ملتی ہے اس کو فاسک کہنے اور جناب لانت کرنے کی کیا وہل ہلکا نہ مری دل حسین کیا وہ قتل حسین کا ارادہ رکھتا تھا یا اس کا ارادہ صرف دفاع تھا کہ حسین کو عراق کا حاکم نہ بننے دوں اور قتل نہیں تھا یہ پوچھا جاتا ہے اور اگلے لفظ بھی سنو وہ حال یسو ترسوں کو کیا اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے اس پر رحم کی دعا کرنا جائز یا چپ رہنا افل عجاب امام غزالی جواب دیتے ہیں فرمات اللہ اسلن مسلمان پر لانت کرنا قطان جائز نہیں وہ مل مسلمان فول ملحون جو مسلمان پر لانت کرے وہ خود لانتی ہے وہ قتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم حضور نے فرمایا مسلمان بہت لانت نہیں کرتا يجوز اللہ عن المسلم باتیں مسلمان پر لانت کرنا کیسے جائز ہوگا بولا وہ تو جانور جو ہوتے ہیں ان پر بھی لانت کرنا جائز نہیں وقت وارک وقر مت المسلم آزم میں نخر مت مسلمان کی عزت کعبہ کی عزت سے بہت بلند ہے ان کے الفاظ دیکھو سوال کیا جا رہا ہے یزید کے متعلق اور ذکر ہو رہا ہے کعبہ کا <متحدث> بہت کچھ چھپایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے ظاہر کرنا ہمارا کام ہے یہ سب وہ یزید سہ اسلام یزید کا اسلام صحیح ہے وہاں سہ ہے قتل اور حسین کو قتل کرنا اس کا صحیح نہیں اس سے صحیح ثابت نہیں امرح حکم کرنا بھی ثابت نہیں ولاک راضی ہونا بھی ثابت نہیں لم محما مین ہو لا جان نزال کا بھی جب یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے تو گمان رکھنے کا کیا مانا کہ ایسا کیا اس نے ایسا کیا ایسا کیا, ایسا کیا. یہ گمان کیوں کر رہے ہو کیوں فائنگا اس حرام مسلمان کے ساتھ بدگمانی بھی ہر اللہ تعالی الفرمائے بہت سی بدگمانیوں سے بچو بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں قالم نبی صلی اللہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دما ہوا مالا ہوا عقد ہو حضور نے حرام فرمایا مسلمان پر اس کا خون او، مسلمان کا خون مسلمان پر حرام فرمایا اس کا مال حرام فرمایا اس کی عزت حرام فرمائی اور اس کے ساتھ بدگمانی رکھنا حرام فرمایا من دامہ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عادی ابھی اس پر راضی ہوا یہ تو جاننا چاہیے کہ وہ انتہائی احمد ہے وہ فإن من قتل من الكابر والوزراء والسلاطين في حصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن كان في ومن الذي راضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك وإن كان قد قتل في جواره وزمانه ويشاهده وكيف لو كان في بلد بعيد وزمان قديما یہ بڑا احمد کیوں ہے کہ اگر اس کے شہر میں کوئی وزیر قتل ہو کوئی بادشاہ قتل ہو کوئی بڑا بندہ قتل ہو اور یہ حقیقت جاننا چاہے کہ یار اس کا قاتل کون ہے جبکہ قتل کرنے میں کئی لوگ ہوں لڑائی ہو رہی ہو لڑائی میں حملہ ہو گیا تو اس کو اگرچہ یہ دیکھ بھی رہا ہو اس کو قطاً یقیناً معلوم نہیں قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون قاتل ہے یہ تو اپنے شہر والوں کے متعلق یقینی طور پر نہیں جانتا تو اتنے زمانہ پہلے جو ہوا اس کے متعلق یہ فیصلہ دے رہا ہے اس سے بڑا احمد کون ہوگا چار صدیاں گزر گئیں فقی فیو ان کے دور میں فقی فیو فی منقد ویبوں میں من اربائی میں آسنا فی مکان بائی وقت تعصب جبکہ اس واقعہ میں تعصب بہت راستہ نکال کر داخل ہو چکا ہے یعنی بہت سے متاثبین لوگ پیدا ہو گئے ہیں پکا سورج سی ہل احادی تو منل جوانے پر ادھر سے باتیں اور رہیں ادھر سے باتیں اور ہیں ادھر سے باتیں اور ہیں،, آو ہیں،, آو ہیں باتیں نہیں مل رہی فہذا امر اللہ تو حقیقت اصلا یہ کس نے قتل کیا امام علی مقام کو قطعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا بتائیں تاریخ کے اندر چار بندوں کا نام بتایا جاتا ہے قولی شمر دو اور آج تک علماء سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ قطعی طور پر کس کو کہیں یہ ہے وہ ہے وہ تو فرماتے ہیں جب یہ معلوم نہیں تو ہوس نے رکھنا مسلمان ہر کے ساتھ واجب ہے ممبا آ فرمایا یہ ساری تقریر کے بعد اگر کسی مسلمان پر ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں چاہے کوئی بھی ہو نبی کے علاوہ کسی کا قاتل کافر نہیں ہے چاہے صدیقی اکبر کا قاتل ہو چاہے مولا علی کا مولا علی کے قاتل کو کافر نہیں کہتے عبد الرحمان بن ملجم کو تمہارا مذہب ہے وہ بس مذہب تھا گمراہ تھا بس سے, سے زائد نہیں چلتے تو مولا علی کا قاتل جو ہے وہ گمراہ ہے کافر نہیں تو یزید مولا حسین کا قاتل جو ہے وہ کیوں بن گیا کافر بھائی قتل فرمایا کفر نہیں گنا بل وہتل روبا ماں ماتا بادہ توبا بل کیا پھر لوتابا من کفر ہی لمتا منتابل جب قاتل مر جائے تو بعض وہ توبہ کے بعد مر جاتا ہے توبہ کر کے مرتا ہے اور کافر کفر سے توبہ کر کے مرے تو اس پر لانت جائز نہیں تو مسلمان پر کیسے جائز ہوگی پھر کیسے یہ معلوم ہوا کہ قاتل حسین توبہ سے پہلے مر گیا توبہ اس نے نہیں کی یہ تمہیں کی کیسے معلوم ہوا قرآن پر ہے وہ اللہ یقبل توبہ و یکبل توبا بعد میں اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے فیضن تو اب فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی مسلمان مرے تو اس پر لانت جائز نہیں اور جو اس پر لانت کرے گا وہ خود فاسق کاسی ہوگا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا فرمان ہائے اگر اس کی لانت جائز بھی ہوتی تو پھر بھی خاموش رہنا بہتر تھا کیوں خاموش رہنے سے تو بلجما گناہگار تو نہیں ہوگا بلکہ اگر ساری زندگی ابلیس پر لانت نہ کرے پھر بھی گناہگار نہیں ہوگا تو ابلیس پر لانت کرنے, نہ کرنے سے گناہگار نہیں ہوگا تو یزید پر لانت کرنا کون سا واجب ہو گیا آخر میں جو لفظ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے سراسر خلاف جا رہے ہیں وہ ہیں امترا فوم علیہ فو جائز اس پر رحمت بھیجنا اس کی بخشش کی دعائیں کرنا یہ بالکل جائز بل ہوا مستحب بن یہ مستحب ہے بل ہوا داخلون فی قونا فی كل خل جب ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر و اغفر فر مو ربنا اغفر مو مینت رب نگ فرلی فرماتے ہیں یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس دعا میں یزید شامل ہوتا ہے کیوں وہ فاسق ہے زیادہ سے زیادہ فرمایا یہی افاسق ہے فاصق ہے تو مومن فاصل تو اس کے لیے تو بخشیر کی دعا مانگ رہے ہیں تو داخل ہوگا فن نہ ہو کیا نا موم و اللہ عالم کیا تباہ نیچے لکھا ہوا ہے اس فتح کو غزالی نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے امام غزالی نے افسوس ہے اللہ اکبر امام علیہ سنت نے جی لکھ دیا اس کا فشق و فجور طباتر کے ساتھ ثابت ہے کفر تواتر کے ساتھ ثابت نہیں تواتر کا لفظ بول دیا بتاؤ تواتر یہ جی ممکن ہے کہ امام غزالی کو تواتر کا علم لاؤ تباتر تو کہتے ہی اس کو ہے جس کو عام خاص بات عام لوگ جانتے ہیں امام غزالی اور بڑے بڑے علماء اتنا جو کہہ رہے ہیں بتاؤ وہ کیوں امام احمد بن امبل اس کو کس میں داخل کر رہے ہیں اب یہاں پر جو شرح ہے نا اس کی حافظ حادث المتقین میں سفر جانے کا خاص رد کیا انہوں نے یہ بات لکھنے پر کہ ہم جزید, کافر, ہم لانت بیچتے ہیں اس کے مددگاروں پر فلان پر فلان پر اور کافر ہے فلان ہے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے ہمارا سید ہو کر یہ اتحاف الادت متقین والے ساتویں جلد میں صفحہ نمبر بر بر بر یہ پرانا مصری چھاپا جو اس کو اس میں سفا نمبر چار سو اٹھاسی پہ اللہ اکبر اور صفحہ نمبر چار سو پہ بڑی شد و مد کے ساتھ لکھا ہے رد پرماد خلاصہ یہ ہے کہ انحل کلم کبورت نہیں بہت بڑے شاف اماموں میں سے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا محقق ہو کر کتنا عجیب بات کر رہا ہے دیکھ ل ہے اس کو وہ قواعد و عدم اس مذہب ہی تختی آدم اللہ حالانکہ مذہب شافیہ جو ہے ان کے قواعد یہ بتاتے ہیں کہ لان جائز نہیں اور یہ زور سے سینہ زوری کے ساتھ لانت کر رہے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح ولا کن روبے بلا دل آجم اب فرماتے ہیں اصل وجہ بتاتا ہوں کہ حضرت پر جلال کیوں چڑھ گیا پر فرماتے اس وجہ سے کہ آجم علاقے یعنی کیا مطلب ایران اور یہ جو علاقے ہیں جہاں پر یہ کربلا کے قصے جو ہے نا جھوٹ موٹ کے بنانا اور سننا بڑے لطف کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کے علاقوں میں ہے ماشاءاللہ اللہ آپ محدود ہوتے ہیں कر -कر بیانیوں سے اور تو اب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تفتر یہ ان کی پرورش ہوئی ہے پرورش ہوئی ہے آجمی ملکوں میں جہاں کیا ہوتا ہے و قدیم تل ات مسا منل اخبر ولحکایت سرولا یخلو مجھ ذفر <تصفيق> یا آجمی لوگوں کے کان ایسی جھوٹی من گھڑت حکایتوں اور باتوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں بات ہے آپ کے علاقے کی بہت اچھی تعریف ہو رہی ہے اور سید کر رہا ہے اور وہ بھی حسینی سید کر رہا ہے شاہ ولی اللہ محدث سے بھی کے شاگرد کر رہے ہیں عرب آجم میسر سب کے استاد کر رہے ہیں بہت بڑا محدث کر رہے حافظ الحدیث کر رہے ہیں پرورش کہاں ہوگی پرورش جی جناب یہ ایران اور اس کے مضافات اور ادھر سے ادھر چلے ہوئے ہندوستان یہ سارا ماشاء اللہ کو ان کو سے بڑا ہوا ہے کس بیانیوں کا عاشق ہے اور مقرر جو ہے وہ باتیں لائے گا نو آسمان والے جانے نہ زمین والے جانے یہ صرف یہ بڑوا جانے فرماتے ہیں لا خلو میں مجازفات تکے،, تکے اندازے سٹھے تخمینے آواز آئی اور روایت آئی اور یہ آیا اور وہ آیا ایسی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں کام پھر آگے فرمزا سما انہا لم تثبت من طرق رکن توفید یہ واقعات اور قتل امام یہ ایسے ایسے طریقوں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ یقین کا فائدہ دیں اعلی حضرت متواتر کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یقین کا فائدہ ہی نہیں دیتے اور پھر آگے فرماتے ہیں فقال ما خال دفتہ دانی کہہ گئے جو کچھ کہہ گئے وقال افا مختص مطلب اور جو مذہب کا تقاضا تھا اس کو اپنا اپنے مذہب کو بچھوڑ گئے مخالفت کی ولم یو بال ہے پرو نہیںل <الْإِشَعَة> بے قو سا ہے بے بدل امالی جو ان سے باتیں تفتانی سے نکلی ایسے ہی باتوں کو دیکھ کر اشارہ کیا بد ال امالی والے امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالی نے جن کی میراث میں کتاب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے سراجیا سراجیا والے نے کیا فرمایا بدولم علی قصیدہ میں لانت مرنے کے بعد وہی کرے گا جس کے اندر یہ تین سفتے ہوں کون سی بھائی کون سی تین سیکھتے ہو بھائیوں مکسار جس کو بولتے ہیں اللہ بہت زیادہ بول رہا تھا کسی کو بھڑکانا کسی کو اندر سے اٹھانا شابت لگ جائے دھر اور غالی مبالک پھر ہو تین شفتیں بڑولا ہو نمبر ایک نمبر دو لوگوں کو بھڑکانا چاہتا ہو جھوٹ پر نمبر تین گالیوں حد سے نکلنے والا ہو یہ تین سفتیں جس میں ہوں گی یزید پر لانت وہی وہ کرے گا تو امام فرماتے ہیں یہ بدل و مالی والے جو ہیں ایسے ہی لوگوں کی طرح اشارہ کر رہے ہیں اور آخر میں فرمایا فہضا نے قولا متقابلان یہ دو قول ہیں یہاں بھی دو یہاں دو قول نکلتی ہیں انہوں نے ایک متاثر تک تکفیر والا ایک آزم تکفیر والا بھائی دو قول ہیں ہاں توقف انہوں نے کہا توقف بہتر ہے لیکن وہ امام صاحب کی طرف منصوب نہیں کیا ہے نہ امام صاحب سے یہ ثابت ہے آخر میں بڑی عجیب بات سناتا ہوں کہ تختر رانی رحمہ اللہ نے جو کہا اور اپنا جلال ہے۔ کمال ابن ابھی شریف فرماتے ہیں بولا الہٰذا بن نسبت شارخ <الشَّارِح> ہم لگتا ایسے ہے کہ یہ جو وہ کہہ کہ گئے کافر ہے فلانت فلان ہے, ہے یہ لگتا ہے اور متوازر ہے لائے لائے لائے تواتر سے ثابت ہے اس کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے فرماتے لگتے ہیں شارختانی جو ہے یہ ان کی اطلاع ہوگی ان تک یہ بات تواتر کے ساتھ پہنچی ہوگی ورنہ امبا نہ نو رہا ہم تو فلم یخ رو جنا انہدس عن شہرت لتواتر. ہمارے یہ محدث ہے تفترانی محدث نہیں تھے محدث فرما رہے ہیں منع منائے محدث فرماتے ہیں ہم لوگ جو ہیں نا ہمارے نزدیک یہ صرف شہرت ہے مشہور ہے تواتر وغیرہ نہیں ہے لگتا ہے تختہ دانی کے ہاں تواتر کو ثابت ہو چکا ہوگا یہ بڑا عجیب طنز ہے ان کا ادب بھی قائم رکھا لیکن طنز بھی کر گئے کیا کہ کبھی تواتر بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو معلوم ہو کیا حضرت اس وقت کھڑے ہوئے تھے سامنے یا آپ کے پاس ہزاروں لوگ آئے اور تختہ دانی کو بتا گئے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یزید حکم دے رہا تھا اور قتل کیا گیا حکم کی وجہ سے اور بڑا خوش ہوا اور راضی ہوا ہم نے دیکھا کیا ہزاروں بندوں نے یہ گواہی دی تھی تفتہ زلی رحماء اللہ کے سامنے تو پھر تباتر ان کو کیسے ہوا ان کے یہاں تباتر کیسے ثابت ہوگا معلوم تنز طنز مقصود ہوں. تو حضرت جس طرح کہ مجھے سے کام لیا اور اپنا قاعدہ مذہب سب کو چھوڑ دیا تفتانولانی اسی طرح نے اعلیٰ حضرت نے یہاں کیا حقیقت یہی ہے جو ہم نے سمجھا دی اگر غلط ہے تو خدا پاک معاف فرمائے اگر صحیح ہے تو ہماری قبول دا.